ولزینہ آمنو اور جو لوگ ایمان لائے وہ الصالحات یہ پہلے تخویف اخروی آ گئی نہ آخرت کی کا ڈراوا اب تب دنیا دنیا آ گئی بشارتروی تب شیر اخروی بشارت اخروی آ گئی کہ آخرت میں بشارت کی بات و الزینہ اور جو ایمان لائے و الصالحات اور جنہوں نے نیک مال کیے الا اصحاب الجنہ و جنت میں جانے والے ہیں ہم خالدون ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ تو آج کئی بار آئے گی اس لیے اس میں صرف دو باتیں آپ سے عرض کر دیتے ہیں باقی آگے آتی رہیں گی ایک تو یہ کہ دیکھیے لطا ایمان اور عمل صالح الگ, الگ الگ ذکر کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل صالح ہے تو ضروری اس کے ضروری ہونے میں شبہ نہیں کتن کہ عمل صالح بہت ضروری ہے نیکامال بہت ضروری ہیں مگر ایمان اس کے علاوہ ایک چیز ہے ایمان نام ہے اس عقیدے کا جو آپ کا اور ہمارا ہے اور عمل سالے ہونا امال کا نام ہے جو انسان اس عقیدے کے بعد کرتے ہیں تو عقیدہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور عمل سالے بھی ہونے چاہیے لیکن پرس کر لو کہ امال صالحہ نہیں ہیں تو عقیدہ اگر درست ہے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا کیونکہ عقیدے کا تقاضا اللہ نے زیادہ ارشاد فرمایا ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان دونوں آیات میں غور کریں جہاں آخری بات آئی ہے یہ وہ کیا ہے فرق کیا ہے فا الاکا اسحاب النار ہم فیحا خالدن الاکا اسحاب الجنا ہم فی خالدن فرق کیا ہے یہ فرق توڑے ہی ہے دونوں کے لیے ہمیشہ ہے ہاں یہ جاگ رہے ہیں یہ دوسرے میں پا نہیں ہے دیکھا آپ نے یہ ہے خدا کا کلام کوئی اس, کوئی کوئی اس باریکی سے بات کر سکتا ہے لے سانس بھی آہستہ کہ نازک کے بہت کام اس کار گہے آفاق میں شیشہ گری اتنی باریک بات کوئی کر سکتا ہے لے سانس بھی آہستہ کہ نازک کا بہت نازک ہے بہت کام اسکار گئے آفاق میں شیشہ گری کا اجی نہیں اس حادثہ جیسے پڑھے دیکھیں پا کا فرق ہے اس فرق سے پیدا کیا ہوا فائدہ کیا ہوا یہ سمجھیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ابھی ترجمہ کیا ہے تو ہم نے اس پہ زور دیا تھا کہ اسے یاد رکھنا کہ جس آدمی نے شیر کیا اور اس کے گناہوں نے اسے گھیر لیا سو وہ گیا جہنم میں فاؤ لائے کا سو اس کے نتیجے میں اور جو ایمان لائے اور عملے سالے کیے وہ جنتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تم جنتی ہو گئے یہ تمہارے آمال صالحہ کا نتیجہ نہیں ہے وہ محض میری مہربانی ہے محض میرا کرم دیکھا ہے کیسا فرق نکلا فا جو تھا وہ مرتب کر رہا تھا کہ پہلے یہ, یہ کرتود کی ہیں سو تم اتنے دن نہیں آئے اور پچھلے مرتبہ بھی فیل ہو گئے تھے اور تم نے فلاں ٹیچر سے بھی گستاخی کی سو نکلو یہاں سے یہ ہے کہ پہلے اس کے برے اعمال گنوا دیے پھر کہا کہ دیکھو اب جہنمی اور یہاں نیکیاں گنوائی ایمان عملے سالے اس کے بعد یہ نہیں کہا تو کا صابن سو ان امال اور نیکیوں کی صدقے میں ہم نے جنت فرمایا ادائے کا النار یہ ہمارا فضل ہے ہماری مہربانی ہے ارشاد انفیا قالدون ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے ان شاء اللہ کل